اگر گھر کے دیگر بالغ افراد کی طرف سے قربانی کی گئی مگر سب سے اجازت نہیں لی گئی تو کیا ایسی صورت میں ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی بہار شریعت میں تو یہی لکھا ہے کہ بالغان سے اجازت لی جائے نابالغ سے اجازت کی ضرورت نہیں ولہم و وسلم اجازت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سراحتن دوسری ہوتی ہے دلالتن سراہتن کی مثال یوں کہ میں نے کہہ دیا کہ میری قربانی ڈال دینا اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے امی نے کہہ دیا ڈال دیں گے یا ابو نے پوچھا کہ تمہاری قربانی ڈال دیں تو ہم نے کہا ہاں ڈال دیں یا ابو نے خبر دی کہ وہ تمہاری قربانی ڈال رہے ہیں تو ہم نے ہاں کہہ دی تو یہ سب یہ سراہتن کی تعریف میں آ گیا اچھا دلالتن دلالتن میں نے انڈر اسٹوڈ ہمارے عام طور پہ بولتے ہیں کہ پتا ہے کہ مطلب میرا حصہ ہوتا ہے جوان بیٹے کو پتا ہے ابو اب میرا حصہ بھی ڈالتے تو یہ دلالتن ہے تو صراحتن اجازت بھی درست ہے اور دلالتن بھی اجازت درست ہے کہ یہ انڈر ہے تو بھی درست ہے قربانی ہو جائے گی ہاں اگر صراحتن کہہ دیا والد صاحب نے کہ دیکھو بیٹے اس بار تمہارا حصہ نہیں ہے تو اب یہ سراہتن منع ہو گیا منع ہو گیا تو اب اس کی طرف سے قربانی اس میں نہیں ہے اگر واجب ہے تو الگ سے کریں یہ ابو کو منائے ولہ تعالیٰ عالم و رسول حبیب